حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات بیان فرمائی کہ ہر آدمی کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو اب نماز کیسے پڑھو اس لیے کہ قرآن میں تو رکتوں کا ذکر نہیں قرآن میں تو دیگر امور کے کون سے واجبات ہیں کیا شرائط ہیں کیا کسی کا ذکر نہیں تو ایک اتنی مختصر بات ہے اگر آدمی سمجھے تو سب سمجھ لے نماز ویسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو ٹھیک اب حضور, حضور نے نماز کیسے پڑھی حضور علیہ السلام نے اکثر امامہ شریف باندھا اور امامہ جو ہے ٹوپی رکھ کر کے امامہ باندھا یہ الگ بات ہے کیونکہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھ لے تو اسے سے ثواب ملے گا لیکن حضور علیہ السلام یہ بھی فرمایا کہ دوسرے لوگوں میں ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم ٹوپی کے اندر امامی کے اندر ٹوپی رکھتے حضور علیہ السلام نے کبھی ٹوپی پہن کر کے بھی نماز پڑھائی ننگے سر حضور علیہ السلاۃ و السلام سے نماز پڑھنا صرف حالت احرام میں ثابت کہ احرام میں سر کو نہیں ڈھکا جائے گا اور ہمارا مذہب اس میں یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ چار پہر اگر کوئی محرن جو حالت احرام میں اگر اپنے سر کو ڈھک لے تو پر دم واجب ہو جائے گا اور اس سے کم کمیں صدقہ چار پہر کا کیا مطلب ہے پورے جو 24 گھنٹے ہیں ان کے آٹھ پہر اب آ گیا چار پہر کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک یہ اب دن کے ایک بجے سے رات کے ایک بجے تک یا ایک بجے سے لے کر صبح ایک بجے تک یہ چار پہر صرف اس صورت میں حضور علیہ السلام نے بغیر ٹوپی امامے کے نماز پڑھی کہ جس میں کپڑا جو ہے وہ سر پہ رکھنا محرم کے لیے احرام کی حالت میں جائز نہیں اس کے علاوہ کہیں بھی حضور علیہ السلام نے بغیر ٹوپی امامے کے نماز نہیں پڑھی بیماری اصل میں یہ ہوئی کہ ہم سعودی عرب جانے لگے عمرہ کرنے ہر دوسرا آدمی عمرہ کر وہاں لوگوں کو دیکھا کہ سب ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو شبہ یہ ہوا کہ دین تو یہیں سے پھیلا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اسلام یہی ہوگا کہ آدمی ننگے سر نماز پڑھے تو ننگے سر نماز پڑھنا خلاف سنت اب رہا نماز ہو جانا تو نماز ہو جانے تو آپ اپنی بیگم کے کپڑے بھی پہن کے پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی فراک پہن کے بھی پڑھ لیں ہونا نہیں کس طریقے سے صحیح ہو جو حضور علیہ السلام نے پڑھ خوشی اور خضو اب کب ہے ننگے سر نماز ایک مسئلے میں جائز کسی آدمی کے سر میں درد ہوتا کہ سر ڈھکنے سے سر میں درد یا اس کا خوشی اور خزو جو ہے وہ متاثر ہوتا تو ایسے عذر کی بنا پر تو ننگے سر پڑھ سکتا ہے ورنہ ننگے سر نماز پڑھنا ہرگز جائز نہیں بالکل امامہ یا ٹوپی ضرور ہونی چاہیے ایک بات برآمت مانی ہاں ہم لوگ یہ دیکھا کہ مسجد میں ٹوپی رکھی ہوئی نا اس کو پہن کر کے نماز پڑھ لیں ایک پوچھا نا مسئلہ تاکہ اس کو نتیجے تک پہنچایا جائے اچھا مجھے بتائیے کہ کورٹ میں اگر آپ کے سیشن کورٹ میں کوئی پیشی ہو آپ یہ ٹوپی پہن کر کے جائیں جو مسجد کی چٹائی کی ٹوپی کیوں نہیں جائیں گے کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اچھے لباس میں جائیں گے ٹھیک ہے نا تو اللہ کے دربار میں جب آئیں تو بہترین لباس پہنیں اور جمعے میں اس سے بہتر لباس پہنیں عید میں اس سے بہتر لباس پہنیں اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ صطر اور ہمارے یہاں سطر عورت عورت کا مطلب ہے ڈھکنا گھٹنے سے لے کر کے ناف کے نیچے تک کا علاقہ جو یہ شطر عورت ٹھیک ہے یہ تو گھر میں بھی ہر حالت میں ڈھکنا سوائے باتھ وغیرہ ہر وقت جو یہ بہت ضروری ہے یہ سطر عورت ہے اس کا چھپانا جو ہے وہ اب یہ جو ہم کپڑے پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنے میں جو کپڑے جو چیز ہم استعمال کریں اس پر جو خرچ آئے گا اس کا بھی اسی طرح ثواب ملے گا جیسے زکوۃ اور خیرات کا ثباب ہوتا ہے اس کو ادا کرنے اس لیے اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر آئیں اب بہت عجیب بات ہوتی ہے آپ دیکھیں جیسے بہت سارے مزدور ہیں ٹھیک ہے پیشہ ہے بہت اچھی چیز مگر آپ ان کے قریب کھڑے ہونے میں آپ کو دشواری ہوگی تو ایسے لوگ نماز کے لیے علیحدا سے ایک جوڑا رکھیں جمعے کے لیے کہ ایک اچھا جوڑا رکھیں کہ آپ اچھے کپڑے پہن کر کے جائیں اور اس کو بھی علماء نے جائز لکھا کوئی غلیز اور گندے کپڑے پہن کر آئے جس سے بو آ رہی یا اس کے منہ سے بو آ رہی تو نمازی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسجد کے باہر جائیے اس لیے کہ آپ کی وجہ سے نمازیوں کو ٹھیک تو حاصل یہ نکلا اگر کوئی آدمی مسجد کی چٹائی والی ٹوپی آجزی اور انکساری کے, کے طور پر پہن کر پڑے جیسے اللہ کے آگے اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھے تو جائز لیکن نرے کیا نمازی تو ہے جیسے کوئی پھٹے پرانے کپڑے ارے بھائی یہ کہاں جا رہے ہو پھٹے پرانے ارے نمازی تو پڑھنے جانا ہے نا اتنی ہم نے نماز کو ہلکا کیوں سمجھا نماز ایک عظیم الشان عبادت ہے جو اچھے لباس میں پڑھنی چاہیے جیسا حضور علیہ السلام نے پڑھی ٹھیک ہے